إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هذي له فاشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له واشهدوا أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يزع الله ورسوله فقد خاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هجي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توثمث به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عكيد وجاءت فكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ثائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفن عن تغطاءك فبصرك اليوم حديد فقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناء الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقئه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليطم وترم حاضرين الله رب العزة بانتهاش قلت عنه کہ آج ہم سب اس نئی مسجد مسجد عمر فاروق میں پہلا جمعہ قائم کرنے جا رہے ہیں ہم سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تارک و تعالب ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہے اس کی جگہ کے سلسلے میں ہو یا اس کی عمارت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی انفاق اور خرچ کو ان کی محنتوں کو قبول فرمائے آج کے خطبے میں میں نے آپ کے سامنے جیسا کہ ابھی سورہ بقرہ کی ایک سی آیت تلاوت کی گئی رمضان کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہیں اس لیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ایک دن کے قلیل سی مدت میں ہم رمضان المبارک میں داخل ہونے والے ہیں آج شابان کی انتیسویں تاریخ ہے آج اگر چاند نظر آ جائے تو پہلی شرابی ہوگی اور کل کا پہلا روزہ ہوگا اور اگر چاند نظر نہ آئے تو کل کی پہلی شرابی ہوگی اور اتوار کا پہلا روزہ ہوگا مناسبت سے ضروری سمجھا گیا کہ رمضان کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائے رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی عظمت اور جس کی اہمیت کے سلسلے میں اصلاح کرام رحمتہ اللہ علی مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی آمد کے چھ مہینے قبل سے ہی رمضان سے انتظار شروع کر دیا کرتے تھے آج ہم کو رمضان کی آمد کے بارے میں کب معلوم ہوتا ہے تو ایک ہفتہ ہے 15 دن ہے بیس دن ہے تو ہم شروع کرتے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے اور بعض غافل ہم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک دو دن باقی رہتے ہیں تو بھی انہیں خبر نہیں ہوتی کہ رمضان جو ہے آنے والا ہے اس قدر غافل لوگ بھی ہماری معاشرے میں موجود ہیں ہمارے اخلاق ایسے تھے ہمارے بزرگ ایسے تھے رمضان کی آمد سے چھ مہینے قبل ہی وہ اپنی دعا میں یہ دعا بھی شامل کر لیتے کہ اللہمہ بل رمضان اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اللہ ہم رمضان تک پہنچا دے اللہ بل رمضان اب اندازہ کریں کہ رمضان کا کیسا شوق ہے رمضان کا کیسا ذوق ہے رمضان کا کیسا انتظار ہے کہ رمضان کے آنے سے چھ مہینے قبل سے دعائیں ہوں اس کے لیے اور پھر رمضان جب آ کر رخصت ہو جاتا رمضان کے رخصت ہونے کے بعد مزید پانچ چھ مہینوں تک یہ دعا ہوتی کہ اللہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما ہمارا معاملہ کیا ہے ہم عبادت کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں دراوی پڑھتے قرآن پڑھتے ہیں پوری طرح مطمئن ہو جاتے ہیں جیسے گارنٹی مل گئی ہو جو ہماری عبادتیں قبول ہو گئی مگر ہمارے اصلاف ایسے تھے علماء ایسے تھے صالحین ایسے تھے عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کے سلسلے میں فکر مند ہونا بھی امبیا کی سنت ہے ہم نے جو امال کیے وہ امال اللہ کے پاس قبول ہوئے ہیں کہ نہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونا اور اللہ سے دعا کرنا کہ پرور ہم نے جو روزے رکھے ہیں ہم نے جو تلاوت کی ہے ہم نے جو تراوی پڑھی اس کو قبول فرما یہ فکر مندی بھی انبیاء کی بہت بڑی سنت ہے آپ سورہ بکرا پڑی ہے پہلے ہی پارے میں آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کابت اللہ تعمیر کر رہے ہیں کابت اللہ بنا رہے ہیں اور کابت اللہ بنا رہے ہیں تو ان کی زبان پہ کیا دعا ہے قرآن کہتا ہے کہ کابۃ اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور ان کی زبان پہ یہ دعا ہے کہ ربنا تقبل من کا علی پرور دکھا رہا ہمارے اس عمل کو قبول فرما ہماری اس محنت کو قبول فرما ہم جو تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں ہم جو قوم پسینہ بہا رہے ہیں ہماری اس محنت کو قبول فرما علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اصلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں لکھا ہے کہ اصلاف میں سے بعض نے یہ آیت پڑھی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کابت اللہ تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پرور ہماری اس عمل کو قبول فرما یہ آیت جب پڑھی تو بے ساختہ رو پڑے اور رو کر کہنے لگے کہ خلیل الرحمان سبنی برحمان و شخص اللہ اقبال احمل اے رحمان کے خلیل اے رحمان کے دوست رحمان کے حکم سے خود رحمان کا گھر بنا رہے ہو اور تمہیں ڈر ہے کہ کہیں تمہارا عمل شرف قبولیت سے محروم ہو جائے تو دیکھو یہ بہت بڑی چیز ہے یہ انبیاء کی سنت ہے عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کے سلسلے میں فکر مند ہونا اور یہ غور کرنا کہ ہمارا عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں صحابہ تعبین سب تعمین رحمت اللہ یاری مجمعین ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جب آیا کرتا تھا تو رمضان میں وہ اپنے درد کے تمام حلقے بند کر دیتے تھے کیا تھا پرانے زمانے میں صحابہ اور کاوین کے زمانے میں مساجد میں حلقے ہوا کرتے تھے درس کے کہیں بخاری کا درد ہو رہا ہے کہیں مسلم کا درد ہو رہا ہے کہیں تفسیر کا درد ہو رہا ہے سمجھ رہے لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہمارے اصلاب درد کے سارے حلقے رکا دیا کرتے تھے کیوں رمضان آیا ہے رمضان تعلیم اور تعلوم کا مہینہ نہیں رمضان عبادت کا مہینہ حالانکہ تعلیم اور تعلوم کوئی غلط کام نہیں بابرکت کام ہے لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اس وقت میں اسی کام کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے سال کے گیارہ مہینے آپ پڑھنے پڑھانے کو اہمیت دیں لیکن رمضان کا ایک مہینہ جو آتا ہے تو یہ عبادت کا مہینہ ہے ہمارا زیادہ تر وقت عبادت میں صرف ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں جانا چاہیے تو اصل کی یہ سنت بتاتی ہے کہ رمضان کا استقبال رمضان کے انتظار کیسا ہونا چاہیے رمضان کا استقبال جذبہ بندگی کے ساتھ ہونا چاہیے عبادت کے شوق کے ذات ہونا چاہیے صعبہ اور انعت اللہ کے ذوق کے ساتھ ہونا چاہیے رمضان کا استقبال آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائی شیطان نے ہمیں ہم جب عوصوں کو گمراہ کیا ہوا ہے کیسے گمراہ کیا ہے رمضان جیسے ہی آتا ہے عبادت کی تو فکر نہیں سمجھ رہے ہمارا پورا رمضان بحث و مباحثے میں گزرتا ہے پورا رمضان بحث مباحثے میں کون سا مسئلہ لے کر چاند کا مسئلہ لے کر رمضان شروع ہوتے ہوئے چاند کے مسئلے میں بحث وباسا شروع ہوتا ہے رمضان کا رمضان کی عید ہو میں چک جدھر دیکھو اسی میں بحث مباحثہ اور یہ لڑنے جھگڑنے والے بحثم اباسا کرنے والے ٹھیک سے تراویز کا اہتمام کرنے کی انہیں توفیق نہ ہوگی خوران پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی پورا رمضان بحثم عباسی میں گزارتے ہیں محترم بھائیو یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ انسان کو افضل کاموں سے ہٹا کر معمولی کاموں میں لگا دو الجھا دے, دے شیتان کا بہت بڑا حربا رمضان مبارک آ رہا ہے تو عبادت کے شوق اور ذوق کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے اور اس عہد کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ کہ اس رمضان کو ہم پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگائیں گے اب آئیے ذرا دیکھتے چلیں کہ رمضان میں وہ کیا عبادتیں جو ہم کو کرنی ہے رمضان کی سب سے پہلی سب سے عظیم عبادت سب سے بڑی عبادت جس سے رمضان کا مہینہ پہچانا جاتا وہ روزے کی عبادت ہے یادین احمد خوشیبا علیکم السلام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے روزے کی عبادت اس امت پر ہی نہیں اس امت سے پہلے جتنی شریعتیں گزری ہیں ان میں بھی روزے رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ طریقے میں اختلاف رہا ایسا روزہ مثال کے طور پر آپ بنو اسرائیل کی شریعت کا روزہ دیکھیں گے حضرت مریم نے روزہ رکھا کیسا روزہ رکھا خاموشی کا روزہ رکھا سورہ مریم اٹھا کے پڑھو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی معجزانہ طور پر تخلیق ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باپ کے بغیر پیدائش ہوئی تو حضرت مریم کو اندیشہ ہوا کہ قوم کے لوگ کیا کہیں گے کیا الزام دیں گے مجھے بغیر شادی کے مجھے اولاد ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا کہ مریم قوم کے لوگ تمہیں جو بھی کہ جو بھی جو بھی تم سے کچھ پوچھ پوچھے تمہارا کام ہے خاموش رہنا قوم کے لوگوں کو یہ بتا دو آج میں نے خاموشی کا روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے مریم پڑی اليوم انسیہ آج میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے کون روزہ خاموشی کا روزہ آج صبح سے شام تک میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی یہ حضرت مریم کا روزہ خاموشی کا روزہ روزہ دیکھو پابندی صبح سے شام تک کی پابندی کی اس کا نام روزہ اور یہ روزہ مختلف شکلوں میں پچھلی شریعتوں میں رہا یہ اور بات ہے کہ یہ روزہ ہماری شریعت میں جائز نہیں کون سا روزہ خاموشی کا روزہ صبح سے شام تک خاموش رہنا یہ پچھلی شریعتوں کا حکم تھا ہماری شریعت میں یہ روزہ جائز نہیں ہماری شریعت کا روزہ کیا ہے ہماری شریعت کا روزہ یہ صبح صادق کے طلوع سے لے کر غروب آفتاب تک سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے باز رہنا اور گناہ کے کاموں سے بات رہنا یہ ہماری شریعت کا روزہ ہے تو روزہ یہ رمضان و مبارک کی خاص عبادت ہے سب سے اہم عبادت ہے اس عبادت کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ سوانا ہوتے ہیں تندرست ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں سب کچھ رہتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھا کرتے یاد رکھنا چاہیے ایسے لوگ بڑے فاطف ہیں بڑے فاضر ہیں جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑا کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ چال عنہ نے رمضان کے مہینے میں ایک شخص کو دیکھا کہ نشے میں جو ہے مست ہو کے جا رہا ہے کوڑا نکالا حضرت عمر نے کوڑا نکال کے راستے پر ہی کوڑے کوڑے برسائے اس پر اور کہنے لگے شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں نشے میں ہو رمضان کے مہینے میں شراب پیے ہوئے ہو اور حال یہ ہے کہ مدینے کے معصوم بچے بھی آج روزے تھے مدینے کے ننے منع اور معصوم بچے روزے سے اور تم جو ہے نشے میں اور شراب میں مست ہو سر عام حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کوڑے لگائے تو اس طرح روزہ خوری بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا کبیرہ گنا ہے اس لیے جن لوگوں کو بھی اللہ نے صحت دی ہے تندرستی دی ہے توانائی دیے روزہ رکھنے کی ضرور کوشش کریں اور رکھنا چاہیے اچھا روزے کے معنی کیا ہے میرے بھائی کیا روزے کے کی معنی صرف یہ کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے رہے پیاسے روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں دوسرے الفاظ میں روزہ صرف جسم کا نہیں ہوتا روزہ روح کا ہوتا ہے اور اصل روزہ وہی جو روح کا ہوتا ہے صلی اللہ آج سلّہ نے فرمایا شرارت جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کے اللہ کو, کو کوئی ضرورت نہیں کیا مطلب ہے روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں کہ آپ کے پیٹ میں پانی نہ جائے اور آپ کے پیٹ میں رضا نہ جائے روزہ پوری سابندی کا نام ہے روزہ آنکھ کا بھی ہوتا ہے روزہ کان کا بھی ہوتا ہے روزہ دیر دماغ کا بھی ہوتا ہے روزہ دل کا بھی ہوتا ہے روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے روزہ پیر کا بھی ہوتا ہے روزہ رکھنے کے بعد جائز نہیں کہ آپ کی نگاہ کسی ایسے منظر پہ پڑے جس کا دیکھنا ناجائز ہو روزہ رکھنے کے بعد جائز نہیں کہ آپ کا کان کوئی ایسی بات سنے جس کا سننا ناجائز ہو روزہ رکھنے کے بعد جائز نہیں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جس بات کا نکلنا ناجائز ہو جھوٹ ریبت گالی گلوج بکواس وغیرہ روزہ رکھنے کے بعد جائز نہیں کہ آپ کا قدم کسی ایسی منزل کی طرف اٹھے جس طرف قدم اٹھنا اور قدم کا اٹھانا منع ہو تو روزہ دیکھیے صرف جسم کا نہیں ہوتا ہے جسم سے بڑھ کر روح کا روزہ ہوتا ہے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا روزہ جسم سے بڑھ کر روح کا روزہ ہو اور اسی کو شریعت نے تقوی سے تعبیر فرمایا ہے ایمان والو تم پر ویسے روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے گزری امتوں میں فرض ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ روزے کا سب جو ہے تقوا تو تقوی کے نیت کے ساتھ آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں یہ پہلی عبادت ہے روزہ جس کا اہتمام ہونا چاہیے دوسری عبادت جس کا خاص اہتمام رمضان کے مہینے میں ہونا چاہیے سراوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان من بھی جو شخص ایمان و یقین اور اضر و ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رمضان کی سراوی کا اہتمام کرے گا تو اس کے پچھلے اگلے سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے تو شراوی اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے اللہ والوں کی پہچان ہے اللہ والے خصوصیت کے ساتھ رمضان میں تراوی اور تجدق کا بڑا اہتمام کرتے ہیں آپ چاہے جماعت کے ساتھ مل کر ایشا کے فوری بات تراوی پڑے یا پھر آپ اپنے گھر میں آپ اپنے گھر میں سہری سے پہلے اٹھ کر الگ سے پڑھنا چاہیں دونوں صورتیں جائز ہیں اعتماد کے ساتھ پڑھنا تراوی جو زیادہ افضل ہے جائز ہے کہ آپ الگ سے اپنے گھر میں بھی جو ہے تحجد پڑھیں شہری سے پہلے اٹھ کر یہ بھی جو ہے جائز ہے تو تراوی کا خاص طور پر اہتمام کریں اور اسی طرح سے رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے رمضان المبارک کا قرآن سے خاص تعلق ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید آسمان دنیاوی آسمان پہ اتارا گیا اور اسی مہینے کی 24 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کاغاز کا ہوا تھا اور اسی بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے حضرت جبریل امین کو آپ ہر رمضان میں قرآن سنا کر ختم کرتے اور آپ کی زندگی کا جو آخری رمضان آیا تھا آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبری امین کو قرآن دو مرتبہ سنا کر ختم کیا تھا تو اس طرح معلوم ہوا کہ قرآن مزید کی تلاوت اس مہینے کی خاص عبادت ہے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اسی طرح سے اس مہینے کی ایک خاص عبادت جو ہے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے مسائل ذکر کرنے کے بعد سور بقرہ دوسرے بارے میں فرمایا وہ عیدا عبادی قریب ادیبا جان اے نبی میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجیے کہ میں بندوں سے بہت قریب ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے مسائل ذکر کر کے اللہ نے دعا کا ذکر کیا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں خاص طور پر دعا اور ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے خصوصیت کے ساتھ دعا کے اہتمام کی بھی جو ہے ضرورت ہے دعا کا بھی اہتمام کیا جائے رمضان المبارک مبارک کی یہ خاص عبادت یہ خاص نیکی جو ہے صدقہ اور ہے رمضان کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا سے انفاق کرنا چاہیے بخاری شریف کی روایت آتی ہے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فیاض سے سخی تھے لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچ جاتی تھی خشبی دیتے ہوئے ام مومن فرماتی ہیں کہ من المرسلہ تیزوتن آندھی سے زیادہ تیز ہوتی تھی آپ کی سخاوت یعنی اگر ہوا چلے تیز رفتار آندھی چلے آندھی جس رفتار سے جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اسی رفتار سے خرچ کیا کرتے تھے تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے غریبوں کو دیجیے مساجد کی تعمیر کرنے میں دیجیے مدارس کے سفیر آئیں گے آپ کی خدمت میں سفیروں کو دیجیے آج انہی مدارس کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام محفوظ ہے انہی مساجد کی وجہ سے اسلام محفوظ ہے مدارس کے سفیروں کو اور جہاں جہاں مسجدوں کی تعمیر کے لیے آپ کی خدمت میں لوگ آتے ہیں ان سب کا تعاون کیجیے صدقہ و خیرات اور انفاق رمضان مبارک کی بہت بڑی نے ہے اسی طرح رمضان کی خاص عبادت جو ہے اعتقاف بھی ہے رمضان کا جو آخری اشرا ہے رمضان کے آخری اشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتکاب کیا کرتے تھے آپ کو بھی جو ہے خصوصیت کے ساتھ احتکاب کرنا چاہیے اور احتکاب کی جہاں بہت سارے مقاصد بتائے گئے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی بتایا گیا للت القدر کی تلاش اور جستو شب قدر کی تلاش اور جستجو اللہ تعالیٰ نے شب قدر رمضان کے آخری اشرے کی دس راتوں میں سے سات راتوں میں اللہ نے رکھ دی ہے شب قدر اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس میں سے کوئی ایک رات ہوگی اس رات کی تلاش اور جستجو کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتخاب کیا تھا تو رمضان المبارک کے آخری اشرے میں لہ القدر کی تلاش اور جستجو بھی جو ایک بہت بڑی عادت ہے یہ چند نامال ہے جو خصوصیت کے ساتھ رمضان میں ہونے چاہیے میں آپ کے سامنے یہ بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک میں بہت سارے غلط تصورات اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہمارے ذہنوں دماغ میں ہوتی ہیں ان کو بھی ختم کرنا ضروری ہے میں بال اختصار ان چند غلط فہمیوں کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں رمضان میں ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں یہ پائی جاتی ہے عام طور پہ جو ایک رواج ہے رمضان میں ایک شخص دوسرے شخص سے جب ملتا ہے سلام کلام کے بعد کیا پوچھتے ہیں سلام کلام کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہاں روزے سے ہیں کیا بھائی سامنے والا ہاں روزے سے ہیں یہ بالکل ایک ایسی لازمی بات ہو گئی جیسے خیریت پوچھتے ہیں ویسے لازم ہو گئی یہ بات کہ جب بھی رمضان میں ایک شخص دوسرے شخص سے ملتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ روزے سے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو اس طرح پوچھنا غلط ہے اس طرح پوچھنا اور اس طرح پوچھنے کو معمول بنا لینا کیا آپ روزے سے غلط ہے کیوں غلط ہے روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں کہ چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو ایسی عبادت نہیں پوچھا وہاں جاتا ہے جہاں کی اختیار رہتا ہے وہاں پوچھا جاتا ہے روزہ تو کمپلسری رکھنا ضروری ہے ایسے میں پوچھنے کی کوئی مان نہیں اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا آپ روزے سے ہیں یوں سمجھیے وہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ مسلمان ہیں اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں اچھا لگے گا آپ کو بالکل ایسے ہی ہے آپ سے اگر کوئی پوچھ رہا روزے سے ہیں آپ تو مطلب یہ ہے کہ مجھے یقین نہیں آپ پر بھروسہ نہیں کہ آپ روزہ رکھیں گے بتا روزے سے ہیں کہ نہیں آپ آپ پر بہت بڑا الزام لگا رہے گا شخص جو آپ سے پوچھتا روزے سے ہیں کیا ہاں کوئی بیمار ہے سمجھ رہے ہیں مریض ہے اس کی ظاہری حالت سے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ بےچارے کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت اور شکر نہیں اس سے پوچھ سکتے ہیں کیا روزہ رکھیں گے آج لیکن ایک ہیں توانا تندرست انسان ہے اس سے آپ پوچھیں روزے سے ہیں اور یہ پوچھنا ایک عام عادت بن جائے ہمارے سوسائٹی اور سمجھ میں یہ بہت بڑی غلطی ہے نہیں پوچھنا چاہیے اس طرح سے جی ہاں یہ غلط تصور ہمارے معاشرے میں یہ بھی پایا جاتا ہے شہری کے تعلق سے شہری کے تعلق سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر جاگنے میں دریا ہو گئی شہری میں تو ہم اقامت ہونے تک کھا سکتے ہیں یہ سسور ہے اور اگر فرض کرو اذان ہوتے وقت جاگتے ہیں تو جماعت ختم ہونے تک کھا سکتے ہیں اور لوگ کھاتے بھی ہیں یاد رکھنا ہمارے روزے باطل ہو جائیں گے ہمارے روزے باطل ہو جائیں گے جو اقامت تک کھاتے ہیں جو جماعت ختم ہونے تک کھاتے ہیں ان کے روزے شریعت کے اعتبار سے درست ہو ہی نہیں سکتے سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی فجر صادق طلوع ہوئی فجر قاضف رخصت ہوئی کھانے سے رک جانا ضروری ہے فجر سازی کا مطلب کیا ہے ازان کا وقت شہری کا وقت ختم ہوتا ہے جیسے گاڑوں میں لکھا رہتا ہے شہری کا وقت جب ختم ہوتا ہے کھانے سے رک جانا ضروری ہے یہ نہیں کہ دیر سے اٹھ رہے ہیں تو اقامت تک کھا سکتے ہیں وہاں تک کھا سکتے ہیں کوئی جائز نہیں ہے سب ہاں اگر فرض کرو آپ ازان کے وقت جاگے ہیں اب کیا کریں گے شہری نہیں ہوئی ویسے ہی روزہ رکھنا ہے آپ کو ویسے ہی روزہ رکھنا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ شہری نہیں کرے تو روزہ نہیں ایسا تو نہیں ہے اگر آپ جاگے ہیں اذان کے وقت تو آپ کو ویسے ہی روزہ رکھنا ہے شہری کے بغیر ہی ایسے آپ کھانے کی اجازت نہیں ہاں حدیثوں میں اتنی اجازت ضرور ملتی ہے کہ آپ شہری کر رہے ہیں شہری کے دوران اگر شہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اذان شروع ہو جاتی ہے پلیٹ میں جو ہے اسے ختم کر سکتے ہیں آپ برتن میں جو اسے ختم کر سکتے ہیں اس کی اجازت اور اس کی پرمیشن ہے مزید ڈال لینے کی اور کھاتے رہنے کی قطع کسی حدیث میں اجازت نہیں ملتی اس غلط فیمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات یہ بھی ہے غلط فیمی کہ بہت سارے کھاتے رہتے ہیں. کیا کر کھاتے ہیں ارے وہ اذان تو سلام محلے کی ہمارے محلے کی مسجد میں ازان نہیں ہوئی ابھی ہمارے محلے کی مسجد میں ازان نہیں ہوئی ہمارے محلے کی مسجد میں جب تک اذان نہیں ہوتی ہم کھاتے رہیں گے غلط بات ہے ایک مسجد میں ازان ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ سجرے صادق سلو ہو چکی شہری کا وقت ختم ہو چکا کہیں بھی ایک جگہ کی اذان آپ کو سنائی دی تو مطلب ہوا کہ شہری کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ فوراً اپنا کھانا روکائیں گے ختم کریں گے ختم کرنے کی کوشش کریں گے ایسا نہیں کہ آپ اطمینان سے کھاتے رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے محلے کی مسجد میں اذان نہیں ہوئی یہ غلط ہے کئی مساجد ایسے ہیں کہ جہاں سہری کا وہ ختم ہونے کے دس منٹ بعد اذان ہوتی ہے پندرہ منٹ بعد اذان ہوتی ہے وہاں کیا کریں گے تو لہذا اعتبار سہری کے وقت کے ختم ہونے کا ہے اذان کا ہے چاہے وہ جہاں کی بھی ہو آپ کے محلے کی مسجد میں اذان ہونا ضروری نہیں یہ غلط فہمی یہ بھی معاشرے میں پائی جاتی ہے رمضان کے تعلق سے کہ اگر کسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں روزہ توڑنا پڑ رہا ہے تو لوگوں میں یہ تصور ہے کہ بارہ بجنے سے پہلے روزہ توڑ لینا چاہیے بارہ اگر بج گئے تو اس کے بعد روزہ نہیں توڑا جا سکتا غلط تصور ہے حدیث کے اعتبار سے دیکھا جائے فرض کرو آپ بیمار ہو گئے بہت حالت دیگر کو ہو گئی ڈاکٹر کہہ رہا کہ اب پانی پینا ضروری ہو گیا ٹیبلٹ کھانا آپ کے لیے ضروری ہو گیا آپ پورے دن میں کبھی بھی روزہ توڑ سکتے ہیں ہاں بعد میں خزاں کر لیں گے افطار کرنے دس منٹ باقی ہیں سمجھو ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ابھی اس وقت ٹیبلٹ کھانا آپ کے لیے ضروری ہے شریعت آپ کو اجازت دیتی روزہ توڑ سکتے ہیں لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ بارہ تک ہی روزہ توڑا جا سکتا ہے بارہ کے بعد روزہ نہیں توڑنا نہ غلط بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال کب روزہ توڑا اصل کے بعد روزہ توڑا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ آپ سمجھا رہے تھے اثر کے وقت جب آپ کو معلوم ہوا کہ مسلسل سفر کی وجہ سے بہت تکلیف ہو رہی صحابہ کو اللہ کے نبی سواری پر بیٹھے اثر کے بعد پانی منگوائے اور سارے صحابہ کو دکھا کر پانی پی لیا اللہ کے نبی کو دیکھ کر سارے صحابہ نے اپنے روزے ختم کر لیے توڑ لیے معلوم ہوا اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے بارہ بجے کے بعد بھی روزہ توڑا جا سکتا ہے اسی طرح ایک غلط تصور یہ بھی ہے لوگوں میں کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر نہانا نہیں چاہیے پانی نہیں نہانا چاہیے غلط بات ہے صبح سے شام تک کے وقفے میں جب بھی نہانا چاہے نہا سکتے ہیں آپ. روزے کا رمضان روزے کا حصول سے کوئی تعلق نہیں نہانے سے کوئی تعلق نہیں آپ بالکل نہا سکتے ہیں یہ غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے رمضان کے بارے میں کہ روزہ رکھ کر کٹنگ نہیں کروانا چاہیے ناخن نہیں نکالنے چاہیے غلط بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں کوئی دلیل نہیں آپ روزہ رکھ کر کٹنگ بھی کروا سکتے ہیں روزہ رکھ کر جو ہے آپ اپنے ناخن بھی نکلوا سکتے ہیں اسی طرح خواتین کے تعلق سے ایک بات کہ خواتین رمضان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہماری خواتین رمضان سے رمضان کے علاوہ جو گیارہ مہینے گیارہ مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہماری خواتین مشغول ہوتی ہیں پکانے میں رمضانی کے مہینے میں اور سبب ہم بنتے ہیں کہ ہم کو جتنے لذیذ پکوان ہیں اور رمضان ہی میں یاد آتے جس کی وجہ سے ہماری خواتین صبح کچن روم میں گھستی ہیں تو شام تک ان کا کام ختم نہیں ہوتا ہے غلط بات ہے اتنا بھی بوجھ مٹ ڈالیں کہ انہیں قرآن پڑھنے کا موقع نہ ملے اتنا بھی وہ سمجھ ڈالے کہ انہیں دعا اور ذکر کرنے کا موقع نہ ملے وہ بھی تراوی کو آنا چاہیں گی انہیں تراوی کو آنے کا موقع دیں وہ بھی کلاوت کرنا چاہیں گی کلاوٹ کا موقع دیں شریعت آپ کو اچھا کھانے پینے سے منع نہیں کرتی ہے لیکن جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ ہمارے اخلاق ایسے تھے رمضان جب آیا کرتا تھا تو عبادت کے ذاق میں اور عبادت کے شوق میں آپ اپنے درس کے حلقوں کو رکا دیا کرتے تھے تو یہ جو دنیاوی مصروفیات ہیں ہم کو ذرا کم سے کم کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں لگانا چاہیے تو بہرحال یہ ایسے کچھ غلط تصورات ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے اور ان سے بچ کر ہمیں رمضان المبارک گزارنا چاہیے میں اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پرورزگار ہم سب کو رمضان المبارک کا پورے ذوق اور شوق عبادت کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق ادا فرمائے فرب العالمین ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے شمار ہونے کی توفیق ادا فرمائے جو رمضان المبارک کا احترام کرتے ہیں اس کے تقدس کا لحاظ رکھتے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے جو رمضان المبارک کا احترام نہ کرتے ہوں اور اس کے تقدس کا لحاظ نہ رکھتے ہو آمین باراک اللہ بارک اللہ و القام العظم ونفعنا وياكم بما فيه من اليا وذكر الحكيم ان وتعالى جوواد كل مكم برفرحي مرب الحليم.